الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنته لها وفي يد ابنته مسكatan من ذهب فقال لها اتعطيني زكاة هذا قالت لا قال ايسررك اي يصورك الله به ما يوم القيامه سوى عين من النار ف القتما رحب و اسناد و کبی من الحاق بن حدیث آئش بن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ آج کا بیان زیورات میں زکوۃ کا حکم ہے اور اس سے متعلق حدیثیں آئیں گی اور سامان تجارت کے سلسلے میں بھی حدیث آئے گی اسی طرح سے دفینہ یا زمین میں جو خزانہ ملتا ہے اس کے بارے میں کچھ حدیثیں پڑھی جائیں گی ابھی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی یہ حیرت عبداللہ ابن امر بناس امر بن شعائب الہبی ہے ہم روایت کرتے ہیں یعنی عبداللہ بن اللہ بن عاص والی روایت ہے یہ کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو مسکہ کا لفظ جو ہے اس کی تخنیہ ہے مساقاتان یعنی سونے کا موٹا کنگن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو تو اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کے بدلے آگ کا دو کنگن تم کو پہنا تو اس نے کیا, کیا کہ ان کنگنوں کو نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اللہ کے راستے میں یہ صدقہ ہے یہ حدیث حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے سناد ہو قوی کہ اس حدیث کی صنعت قوی ہے امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں حسن قرار دے رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح یا حسن ہے اور قابل عمل ہے حجت ہے اور اس سے پتا چلا کہ استعمال کے لیے بنائے گئے زیورات میں سونے کے ہو یا چاندی کے ہو اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے آگے اسی کتاب کے اندر سلم رضی اللہ تعالی عنہ انہا انہا کان تل او من ذهب فقالت یا رسول اللہ اکنزن ہوا قالا اذا ادا زکات سب کنز واہ ابو داود اور دارا قطنی و سح اللہ کی محسر و البانی حضرت سلما رضی اللہ تعالی انہا سونے کے پازے پہنا کرتی تھی وضح کی جب اوباہ سونے کے پازیب پہنا کرتی تھی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے کنز مانے ہوتا ہے خزانہ اور گویا کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھنے اور زکاط نہ ادا کرنے والوں کو وعید سنائی ہے سورہ توبہ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ولا سبیل اللہ علیم کے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اس دن جس دن کے ان کو جہنم میں تپایا جائے گا فتکوا یو میخما علیحہ فینار جہنم فتوا بہا جباہ ہوں و جنوب ہوں کے قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر کے ان لوگوں کی پیشانیوں کو اور بغلوں کو اور اسی طرح سے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہاداما کنز تم لے انف سے کم تم تکنزون یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھا, رکھا تھا آج اس کا مزا چکھو تو گویا کہ حضرت میں سلما رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کیا یہ کنز ہے یعنی خزانہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دئیتی زکاتہ فل سب کنز جب تم ہاں اگر تم اس کی زکات ادا کر دو گی تو یہ کنز نہیں ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ پازے پہنا کرتی تھی سونے کا اور اس کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوات ادا کرو گی تو ہاں یہ کنز نہیں ہوگا یہ وہ والے جان نہیں ہوگا گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ زیورات میں زکات ہے اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی بھی ایک حدیث ہے جو کہ کی کیا کہتے ہیں سنن ابی داود کے اندر موجود ہے وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جو ہے وہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاتھوں میں موٹی موٹی انگوٹیاں دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تو عدرت عش رض اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے پہنا ہے آپ کی خاطر پہنا زینت کے لیے پہنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ حضرت اعشرض اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واحد سنائی اور فرمایا کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے تو یہ حدیث بھی ایسی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زیورات میں جو عورتیں بنا کر کے اپنے استعمال کے لیے زینت کے لیے جو رکھتی ہیں اور پہنتی ہیں تو ان پر بھی زیورات میں بھی زکوات ہے اسی طرح سے یہ تو خصوصی حدیثیں تھیں جو زکوات کے زیورات میں زکوات پر دلالت کرتی ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری عمومی دلیلیں ہیں عمومی دلیل ہیں جیسے ابھی قرآن کی ایک آیت الدین بالف با اہل علم نے اس آیت کو بھی شامل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے اور چاندی جمع کر کے رکھنے والے اور زکوۃ نہ دینے والوں کو وعید سنائی ہے تو اس عمومی حدیث میں بھی اس عمومی آیت یا اس عمومی وعید میں زیورات بھی شامل ہے اسی طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کئی حدیثیں ہیں وعید کے طور پر کہ جو سونا اور چاندی رکھتے ہیں جمع کر کے اور زکات نہیں ادا کرتے تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا یہ مال جو ہے گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اور اسی طرح سے ان کو اس کو وہ اس آدمی کو وہ سانپ ڈسے گا اور کہے گا انا کنز انا کا تو یہ حدیث بھی ہے اسی طرح سے وہ توق بنانے یہ تختی سونے کی جو سونے اور چاندی کے کی جو کیا کہتے ہیں سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کو تختی بنا کر کے اور ان کو جہنم پہ تفاق کر کے اور لوگوں کی پیشانیاں پیشانیوں کو اور پیٹھ کو اور بغلوں کو داغا جائے گا تو یہ ساری حدیثیں عمومی حدیث بھی ہے زیورات پر میں کیا کہتے ہیں زیورات میں زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں وہ شامل ہے اس کے اندر زیورات بھی اسی طرح سے زیورات کے تعلق سے خصوصی خدیشیں بھی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بات گزری تو راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ زیورات میں بھی زکات واجب ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے اور نصاب آپ لوگوں کو بتایا تھا بتایا گیا تھا کہ سونے کا نصاب کتنا ہے آ, پچاسی گرام سونا یا اس سے زیادہ ہو تو آ, اس میں زکات واجب ہو جاتی ہے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے آدمی جو ہے نکالے گا یا چالیسواں حصہ جس کو کہتے ہیں اور اسی طرح سے چاندی کا نصاب بتایا گیا تھا کہ ساڑھے باون تولا چاندی یا کہہ لیجئے جی چھ سو اٹھارہ گرام آج کے گرام کے حساب سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے برابر زیورات ہیں تو اس کو زکات نکالنی پڑے گی یہ زکات کے تعلق سے جو ہے راجہ بات میں نے پیش کی ہے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکات اس میں نہیں لیکن کئی اعتبار سے زکوط کو اہل علم نے واجب قرار دیا ہے امام ممونیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے اس دور کے بہت بڑے بڑے علما اور شیخ امباز شیخ ابن الفیمی شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے زکات کو واجب قرار دیا ہے کئی اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے حدیثیں ہیں خصوصی حدیثیں ہیں اسی طرح سے اگر کم از کم یہ مان لیا جائے کہ شبح ہے تو زکات نہ نکالنے میں بہتری ہے اچھائی ہے یا کیا کہتے ہیں بچاؤ ہے یا کیا کہتے ہیں نکالنے میں ہے ظاہر سی بات ہے نکالنے میں نکال نکال دیں گے تو بچ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ زکات نہ نکالے اور پکڑ میں آ جائے تو اس لیے زکات نکالنا ہی بہتر ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس میں غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ بھی ہے غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ بھی ہے اور اس اعتبار سے بھی زکوات میں کیا کہتے ہیں زیورات میں زکات نکالیں کہ یہ ایک جب بھی آپ چاہیں یہ سونے چاندی کی طرح سے جب چاہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں بیچ لیں جب چاہیں جس وقت چاہیں بیچ لیں اور وہ بھی ایک اعتبار سے اس کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے آج سے دس سال پہلے سونے کی قیمت کچھ تھی آج جو ہے سونے کی قیمت کچھ اور ہے جن کے پاس جو ہے پچھلے کیا کہتے ہیں سالوں کے زیورات ہوں گے آج ان کی بڑی اچھی قیمت ملے گی پہلے دس بارہ ہزار روپے تولے میں سونا مل جاتا تھا آج جو ہے پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار میں سونا ہے تو اس اعتبار سے بھی کہیں گے کہ ہاں اس کے اندر کم از کم بڑھوتری ہوتی ہے تو ہر اعتبار سے ہر زاویے سے اگر اس کو سوچا جائے تو سونے اور چاندی میں زکات سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوات نکالنا ہی بہتر ہے بلکہ راجے ہے اور اسی میں آفیت ہے اسی میں کیا کہتے ہیں بچاؤ ہے کیونکہ دھمکیاں بڑی سخت سخت دھمکیاں ہیں کہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے سونا چاندی اور پھر زکوات نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے وہ بال جان ہے اگرچہ وہ عمومی حدیث ہے لیکن زیورات بھی اس میں اہل علم نے شامل کیا ہے وعن تعالی عنہ قال، كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ان نخرج من رواه ابو داود <تصفح> یہ ایک حدیث ہے اور بہت سارے اللہ علم نے اس کو جو ہے حسن درجے تک قرار دیا ہے اشیخ عبد العلامہ عبد البن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی سرحد جو ہے وہ حسن درجے تک ہے اور امام ابوداؤدود رحمتہ اللہ علیہ نے اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہے اور عموماً امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث پر خاموشی اختیار کریں یعنی اس پر کچھ کلام نہ کریں ضعیف ہونے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم حسن درجے تک ہے یہ حدیث جو ہے اس سلسلے میں ہے یہ عروض تجارت یعنی سامان تجارت کے سلسلے میں سامان تجارت کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ جو لوگ جیسے دکانیں ہیں تمام طرح کی دکانیں چاہے کپڑے کی ہو چاہے جس چیز کی دکان ہو جو تجارت کرتا ہے جو سامان بیچتا خریدتا ہے اس سلسلے میں حدیث ہے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اس مال سے بھی زکوٰۃ نکالیں یا اس سامان سے بھی زکوٰۃ نکالیں جس کو ہم بیچنے کے لیے رکھتے ہیں کہ سامان جو ہم بیچنے کے لیے رکھتے ہیں ان سے بھی زکات نکالیں تو اس ایک حدیث سے بھی اس حدیث سے پتا چلا کہ یہ حدیث کیا ہے قابل حجت ہے اور سامان تجارت میں زکوات کے واجب ہونے پر دلیل ہے سامان تجارت میں آج جو ہے تجارت کے لیے جو بھی چیز اور تجارت ہی میں جو ہے تجارت ہی میں یا آج کل جو لوگ جو ہے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یعنی زمینیں خریدتے بیچتے ہیں زمینوں کی تجارت کرتے یہ چیز بھی یا اسی طرح سے اگر کسی شخص نے جو ہے پلاٹ یا کوئی زمین لے لی اور جو ہے اس کو اس مقصد سے لیا تاکہ اس کو اس میں پلاٹنگ کر کے بڑی زمین لی پلاٹنگ کر کے بیچیں گے یا یہ کہ بڑا پلاٹ لیا تاکہ آگے چل کر کے اس کی اچھی قیمت ملے گی تو بھیج دیں گے یا اچھی قیمت ملنے پر اس کو بیچ دیں گے یا کوئی فلیٹ لے کر کے بیچتا خریدتا ہے تو اس طرح کے جتنے بھی سامان اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سامان تجارت میں شامل ہیں گاڑیوں کی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے رینٹ نہیں گاڑیوں کی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے گھر خریدتا بیچتا ہے تو یہ سب جو ہے یہ سب سامان تجارت میں آ جائیں گے اسی طرح سے اللہ تبارک مطالعہ نے جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورن کی حسن درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادو زکات اموالکم اپنے مال کی زکات ادا کرو تو یہاں پر مال سے مراد کیا ہے ایک مال تو سونا چاندی تو سونا چاندی کے لیے الگ سے الگ سے حدیث ہے الگ سے نصاب بیان کیا گیا ہے تو یہاں اموال سے مراد کیا ہے سامانے تجارت تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ سامان تجارت میں زکات واجب ہے اسی طرح سے اللہ تعالی کے کا ارشاد بھی ہے انیباتی بات ماں کسب تم اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو پاک روزی تم کماتے من منتیبات ماں کسب تم جو تم کماتے ہو ان میں سے پاک کمائی سے جو ہے خرچ کرو یہ زکات ادا کرو تو اس میں جو ہے من طیبات ما کسب تو آدمی کماتا کس چیز سے مال سے بھی کماتا ہے کمائی کے اور بہت سارے ذریعے ہیں ان میں سے سامان تجارت بھی کیا ہے یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے تو اس آیس سے بھی اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ہے سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے اور بلکہ امام ابن المنظر نے ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اہل علم کا اجماع ہے تمام صحابہ اور تمام لوگوں کا صحابہ میں فقائے کیا کہتے ہیں بہت سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ سے رضی اللہ علوم سے یہی مروی ہے اسی طرح سے جو بڑے بڑے ساتھ فقاہ ہیں ان سے بھی یہی چیز جو ہے کیا کہتے ہیں مروی ہے بہت سارے سارے لوگ جو یہ اسی بات کے قائل ہیں بلکہ کوئی خاطر خواہ جو ہے کسی بہت بڑے عالم سے اس کے بارے میں جو ہے اختلاف مروی نہیں ہے تو امت کا سمجھ لیجئے کہ تقریباً تقریباً جو ہے اجما کی حد تک یہ بات آتی ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے کیسے آدمی زکات نکالے گا سامان تجارت میں سامان تجارت میں سال میں ایک بار سال میں ایک بار اپنے اپنی دکان کا یا جو بھی تجارت کرتا ہے اس کا حساب لگائے کہ اس وقت اس کے پاس سامان کتنے کا ہے سامان کتنے کا ہے اگر اتنا سامان ہے اس کی دکان میں کہ وہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا حساب لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے وہ زکوۃ ادا کرے اگر اس کے پاس پلاٹ وغیرہ کوئی ہے زمین ہے تو اس کی جو ہے جس کو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو اس کی کرنٹ ویلو دیکھیں گے کہ موجودہ وقت میں اس کی کیا قیمت ہے اور اس کی قیمت نکال کر کے اس کی زکات ادا کر دیں گے بات سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کے جی اس سلسلے میں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ دکان میں ہاں بہت سارے لوگ تقریباً جو ہے ایک یعنی نبے پچانوے فیصد دکانوں میں مال Credit پر آتا ہے آم طور سے آم طور سے زیادہ تر کریڈٹ پر یعنی ادار آتا ہے یعنی آدمی سامان لے لیتا ہے بیچ کر کے پیسہ دیتا رہتا ہے تو اس کا خیال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی اس دکان میں اس کا اپنا مال کتنا ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤ کہ جیسے دو لاکھ ریال کا اس کی دکان میں مال ہے دو لاکھ ریال کا اس کی دکان میں مال ہے لیکن اس مال میں سے پچاس ہزار ریال کا مال وہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں دوسرے سے لیا ہے وہ ابھی بکا نہیں ہے اس کو پیسہ دینا باقی ہے تو دو لاکھ میں سے پچاس ہزار کیا کہتے ہیں وہ کم کر دیں گے دو لاکھ کی زکات نہیں نکالیں گے بلکہ ڈیڑھ لاکھ کی نکالیں گے کیونکہ اس میں جو فرض ہے اس کی زکات اس کو نہیں نکالنی ہے جو اس کا اپنا مال نہیں ہے وہ دوسرے کا مال ہے جس کو بیچ کر کے وہ, وہ کیا کہتے ہیں وہ دے گا قرض ہی پر یا کریڈٹ پر آدمی لے آتا ہے تو اس صورت میں اس مال کو کم کر کے لیس کر کے باقی جو اس کا اپنا مال ہے اس پر زکات نکالے گا بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جی کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو بتائیے جی مال ہے ہم جی جی نہیں اصل میں دیکھیے جو مال دکان میں ہے مال جو دکان میں ہے اس کی جو اصلی قیمت ہے اس پر آپ زکاط نکالیں گے اس کی پروفٹ کو نہیں جوڑیں گے پروفٹ کو اس لیے نہیں جوڑیں گے کہ پتہ نہیں اس پہ پر پرافٹ کیا ملتا ہے اور پھر آپ جو ہے جو پروفٹ آپ کو ملے گا پھر آپ کا سال میں جو آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اس کی بھی زکات آپ کو نکالنی ہے پرافٹ اور مال بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا فائدہ آئے گا اس کی زکات آپ کو سال میں الگ سے نکالنی ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کی دکان میں جو آپ کا مال جو ہے وہ جو اس کی اصلی قیمت ہے اسی کا آپ حساب لگائیں گے کہ آپ کی دکان میں اصلی قیمت کا مال کتنا ہے مثال کے طور پر آپ نے کیا کہتے ہیں آپ کی دکان میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لاکھ کا مال ہے ایک لاکھ کا مال ہے ابھی آپ نے لیا ہے اور آپ, آپ نے اس کو پیسہ دیا ہے اب یہ مال آپ کے پاس موجود ہے کچھ بیچا کچھ اس میں سال میں آپ نے اندازہ لگایا کہ ہاں بھائی اس کا جو ہم نے کتنے میں خریدا تھا جو خرید ریٹ ہے اس پر آپ زکوات نکالیں گے پرافٹ کی زکات آپ نہیں نکالیں گے اس لیے, لیے پروفٹ اس میں کسی کسی میں آپ کو کیا کہتے ہیں پانچ ریان ملے گا کسی میں دس ملے گا کسی میں کچھ کم ملے گا اسی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو جو ہے پرانا ہو جانے کی وجہ سے اولڈ ماڈل ہو جانے کی وجہ سے آپ کو جیسے تیسے نکالنا پڑ جائے گا ہے کہ نہیں تو اس لیے جو آپ کی, اس کی چیز کی سامان کی اصل قیمت ہے اس کا اعتبار کر کے آ, آپ کو نکالنا پڑے گا ہاں اس کا یہ سامان اس کی اس کی بات کر رہا ہوں لیکن جو زمین ہے جیسے جو زمین ہے زمین کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ زمین آپ کے پاس پوری موجود ہے پوری موجود ہے اور کرنٹ ریٹ اس کا جو ہوگا وہ لگا کر کے اس میں اس کی نکالا جائے گا اس لیے کہ زمین جب بکے گی تو پورا مال آپ کے پاس اس کا آئے گا سمجھ گئے یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے اس کا جی اور کوئی سوال <سؤال> <سؤال> بھائی کا سوال ہے کہ کبھی ہم زمین لیتے ہیں تو ہمارا ارادہ اس پر کیا کہتے ہیں پخ پختہ نہیں ہو پاتا ہے ہاں لے لیتے ہیں کہ اس میں گھر بنائیں گے اور کبھی یہ بھی ارادہ رہتا ہے کہ اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ دیں گے تو آدمی اپنی نیت کو پہلے دیکھے کہ اس کی نیت کیا ہے زیادہ رجحان کدھر ہے زیادہ رجحان کدھر ہے گھر بنانے کے لیے زمین زمین کو گھر بنانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے یا خریدا ہے یا یہ کہ اس کو بیچنے کے لیے جدھر رجحان زیادہ ہوگا اس پر عمل کرے گا آدمی اگر زیادہ رجحان آدمی کا ہے ایک زمین کے گھر بنائیں گے ہم تو اس پر زکات نہیں ہے زیادہ رجحان ہے کہ نہیں زیادہ یہ ہے کہ ہم بیچی دیں گے اس کو تو اس پر زکات نکال زکات نکالی جائے گی اس کو بیچنے کے اعتبار سے اور اگر آدمی کی کوئی جو ہے ایسی نیت نہیں بن پا رہی ہے تو آدمی کیا کہتے اس کو چھوڑ دے جب اس کے پر اگر جب بیچ ہے جب اس کو بیچ ڈالے تب اس کے با... اس کے اوپر ایک زکات نکال دے ایسا بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آدمی رہائش کے لیے یا کوئی کمپنی فیکٹری ڈالنے کے لیے کوئی زمین خریدی ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے جب کوئی چیز وجود میں آئے گی تب اس کے اوپر اگر رینٹ وغیرہ ہے تو زکات ہوگی اس جی وائن بھی ہو رہے ترضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال وفر الخمس یہ صحیح بقاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رکاز یعنی دفینہ مدفون خزانے میں پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا رکاس کس کو کہتے ہیں وہ خزانہ جو زمین میں گڑا ہوا ملے آ, پرانے لوگ جو ہے یا کسی نے گاڑ دیا بھول گیا یا نہیں نکالا یا مل گیا کسی طرح سے کسی کو آ, کسی کسی نے جو ہے زمین خریدی اور اس کے آ, یا گھر خریدا اس کی تعمیر میں جو ہے مل گیا اس کو مال مل گیا خزانہ مل گیا تو اس میں کیا کریں گے اس میں زکات نہیں بلکہ زکات سے زیادہ ہے کیا ہے جیسے ہی وہ خزانہ ملے گا ویسے ہی اس میں سے کتنا نکالنا پڑے گا 5%, 5 نہیں بھائی فلم سے یعنی پانچواں حصہ 20%, 20 نکالنا پڑے گا اس کو کیا بولتے ہیں جیسے فورتھ کے بعد ففتھ ہاں ون ففتھ ہے ون ففتھ ہے ون فورتھ جیسے ہوتا اسی طرح ون ففتھ نکالنا پڑے گا یعنی پانچ حصہ کیا جائے گے کیے جائیں گے اس, ما... اس مال کے پانچ حصے کیے جائیں گے اس میں سے ایک حصہ جو ہے لاگے راستے میں اگر بیت المال وغیرہ تو اس میں دے دیا جائے گا اس جی اس میں ایک سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا پہلے نکال دیں گے حصہ دے کر کے پھر اس کے بعد جب آپ اس کے پاس مال رہے گا تو پھر ایک سال کا حساب لگا, لگایا جائے گا کیوں ایسا ہے اس لیے کہ یہ ایسا مال ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں آدمی کو جو ہے مشقت ہے اور پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی محنت نہیں کرتی, کرنی پڑتی بلکہ بالے غنیمت اس کو گویا کہ ہاں مل گیا ہے نعمت غیر مترقبہ جس کو کہتے ہیں ہاں مل گئی ہے تو وہ جو ہے آدمی اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچے کر دے گا صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی اور جب زمین خریدی تو اس میں سے اس کو ایک بڑا اچھا خزانہ مل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زمین خریدی تھی وہ سونا لے کر کے وہ خزانہ لے کر کے زمین والے کے پاس گیا کہ بھائی دیکھیے یہ آپ کی زمین میں مجھ کو یہ ملا ہے اس کو آپ لے لیجئے آپ کی امانت ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ہاں کہا کہ میں نے زمین خریدی تھی یہ خزانہ تمہارا نہیں خریدا تھا تو دوسرے آدمی کو بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بھی نیک بندے اس نے کہا کہ بھائی میں نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ تھا سب بیچ دیا تھا مجھ کو نہیں چاہیے ہاں ادھر پانے والا لے کے جا رہا ہے اور جس نے زمین بیچی ہاں اس نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے ہم نے سب کچھ بیچ دیا تھا یہ تمہارا نصیب ہے تم کو مل گیا ہم اور آپ ہوتے کرے بتاتے بھی نہیں آج یہ صورتحال ہے ہاں شپا لے جاتے جی جی گمشدہ چیز میں نہیں گمشد گمشدہ چیز میں اس کا شمار نہیں ہوگا یہ زمین کا وہ ہے تو ہاں اگر کیا کہتے ہیں زمین والے زمین والا اگر یہ شرط لگا لے کہہ دے کہ ہاں بھائی ایسا ہے کہ ہمارا اس میں کچھ ہے ایسا پیسہ ویسا کچھ ہے لیکن مل نہیں رہا ہے اگر آپ کو ملے گا تو آپ دے دیجیے گا تو یہ الگ چیز ہے تو بہرحال اب دونوں نہیں لے رہے ہیں تیسرے آدمی کو کیا کیا حکم بنایا جج بنایا کہ ہاں بھائی فیصلہ کیجیے تو وہ بھی بہت بے جو ہے اس میں پڑا تو اس نے کہا ایسا ہے کہ تمہارے کوئی اولاد ہے ایک سے پوچھا کہا ہمارا بیٹا ہے دوسرے پوچھا تمہارا کوئی ہے تو کہا ہماری ایک بیٹی ہے کہ ایسا ہے دونوں کی جو ہے شادی آپس میں کر دو اور یہ مال انہی پر خرچ کر دو تو اس طرح سے یہ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زمین سے جو خزانہ ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریکاز کہتے ہیں. یہ الفاظ وغیرہ سب یاد کیجیے اسلامی الفاظ ہے رکاز کیا کہتے ہیں اس کو ریکاز نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ بیان کیا یہ پچھلے زمانے کا قصہ تھا لیکن لیکن اگر اگر اس طرح سے ہے اگر ہو جائے ایسا اور کسی آدمی نے جو میں نے ابھی بتایا شرط نہیں لگائی تو بہرحال جس کی جو زمین خریدے گا اسی کا خزانہ مانا جائے گا اس کا ہی مانا جائے گا وہ ابھی اور باتیں آگے آئیں گی وان بن عن بنانبی عن ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدہ مسکونتن في و ان وجت تح فیقریتن غیر مسکونتن ففی و فر رکاز الفمس اخر جوہ بن نماجہ ب اسنادن حسن یہ حسن حدیث ہے یہ کس سلسلے میں ہے یہ کہیں کوئی آدمی جو مال پا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے یہ حدیث ہے امر بھی شعیب البی ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزانے کے بارے میں کہ اگر کوئی اس کو آدمی پائے کوئی آدمی خزانہ پائے کہاں پائے ہاں? کسی غیر آباد بستی میں کسی ویرانے میں پائے تو کیا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مجد تحو فکریت ان مسکون اگر وہ سامان آپ نے کسی ایسی بستی میں پایا ہے جو مطلب ویرانہ اتنا نہیں ہے بلکہ رہائشی جگہ ہے کوئی بستی ہے رہنے بستی کے اندر آبادی کے اندر وہ ملا ہے تو اس کو وہ اس کی پہچان کرائے اس کی اعلان اس کا اعلان کرے اس کی تعریف کرے یعنی گمشدہ چیز گویا کہ گمشدہ چیز کا حکم ہوگا کہ گمشدہ چیز اگر آبادی میں پائے تو اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ اس کو ایک سال تک اس کو اعلان کرنا ہے ایک سال تک اس کو اعلان کرنا ہے اگر ایک سال تک کوئی اس کا مالک نہیں آیا تو وہ خود اس کا حقدار ہے وہ خود اس کا حقدار ہے اور وہ ان وجد تحوفی قریطن غیر اور اگر اسے تم نے پایا ہے کسی غیر آباد جگہ میں غیر آباد جگہ میں ویرانے میں کوئی ایسی بستی ہے جہاں لوگ رہتے ہوتے نہیں ہیں اب ایسی جگہ ہے مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رہتا ہوتا نہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس میں اور اسی طرح سے جو زمین سے خزانہ نکلتا ہے اس میں کیا ہے خمس سے یعنی پانچواں حصہ دیا جائے گا گویا کے وہ خزانے ہی کے معنی میں ہوگا کہ گویا کے ویرانے میں تھا کسی طرح سے نکل آیا وہ آہ, اور مل گیا اب پتہ نہیں کس کا ہے کہاں آدمی پہچان کروائے گا کوئی آبادی نہیں ہے تو اور آبادی ہے یہاں روڈ پر ادھر ادھر کبھی مل جاتا ہے کوئی سامان کوئی چیز یا پیسہ مل جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اگر اٹھا رہا ہے تو اس کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ لکھ کر کے کچھ بتا دے لوگوں کو آس پاس بتا دے کہ ہاں بھائی یہاں اپنا جگہ یہ چیز ملی ہے یا اتنا پیسہ پیسہ ملا ہے یہ نہ بتائے کہ کتنا ملا ہے تاکہ ہے بتا کہ جس کا گم ہے گم ہوا ہے وہ بتا کہ بتا سکے کہ ہاں اسی کا ہوا ہے تو اس سلسلے میں اس کو اعلان کرنا چاہیے ایک سال ایک سال اعلان کرے اور اگر وہ مالک اس کا نہیں آتا ہے تو اس کو خرچ کر لے وہ اس کا حقدار ہے اور اسی طرح سے فنس کے بارے میں بھی کیا ہے یہ پانچواں یہ رکاز دفینے کے بارے میں بھی جو ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث ابھی گزری ہے کہ اس میں بھی پانچواں حصہ ہے آخری حدیث کتاب ال کتاب الزکات کی یا اس باب کی ہے بلالب خارضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن بلال بن خارث رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے علیہ وسلم نے قبل نامی جگہ میں کان سے نکلنے والے سامان کی زکات لی یہ حدیث ضعیف حسن درجے تک پہنچتی ہے تو لیکن اور جو ہے اور جو ہے کچھ دوسری روایتیں ایسی ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث کو ایک کام دیا تھا یہ دینا تو ثابت ہے لیکن زکوٰۃ لینا ان سے ثابت نہیں ہے تو اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے جیسے کان سے کان سمجھتے ہیں کہ نہیں کان کو عربی انگلش میں کیا کہتے ہیں مائن ایم آئی ایم کی جہاں سے مختلف قسم کی دھاتیں نکلتی ہیں جیسے لوہا ہے کئی نمک کی کان مل جاتی ہے کئی کوئلہ ہے اسی طرح سے مختلف دھاتیں پیتل تانبے کی بھی جو ہے کان مل جاتی ہے سونے چاندی کی بھی تو اس میں کیا کہتے ہیں اگر سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کی کان ہے تو ان کان میں نکلنے والی چیز پر جو ہے وہ زکات نہیں بلکہ اس کے منافع پر اس کے فائدے پر زکات ہے کہ آدمی گویا کہ وہ مال ہوگا مال جب بیچے گا اس کو فائدہ ہوگا تو اس پر جو ہے زکات نکالی جائے گی بذات خود فی نفسی کان سے نکلنے والی چیز پر زکات نہیں ہے اب جیسے کوئلہ ہے پیتل ہے تابہ ہے نمک ہے اس طرح کی چیزوں پر اب وہ کیا کہتے ہیں کوئی حساب نہیں ہے تو اس, اس سلسلے میں جو ہے کان سے نکلنے والی چیزوں پر زکوۃ نہیں ہے اگر سونا چاندی نہیں ہے تو ہاں اور اگر سونا چاندی ہے تو, تو اس کا نصاب مقرر ہے یہاں تک ہم لوگوں نے اس کو مکمل کر لیا ہے اور سطح فطر کی حدیث آنے والی ہے اور وقت ہو رہا ہے تو اس لیے ہم جو ایک حدیث چھوڑ چکے تھے لمبی حدیث اونٹوں اور جو ہے اونٹ اور بکریوں کے زکوط کے بارے میں تو اس کی تفصیلی حدیث جو ہے وہ ان شاء اللہ درس میں پڑھیں گے اور باب صدقت الفطر بھی پڑھیں گے ان اللہ اگلے درس میں جیوبیل جی جی سمجھ رہے نا ٹیوب ویل لگاتے ہیں ٹیوب ویل سے پانی جو ہے مختلف لوگوں کے کھیتوں میں پانی جو ہے دیتے ہیں اور گھنٹے کے حساب سے ان سے پیسہ لیتے ہیں تو یہ سب اس کا حساب کتاب فائدے پر ہوگا کہ مال آیا کمایا فائدہ ایک سال دیکھیں گے ایک سال میں اس کے پاس کتنا بچت ہے ایک سال میں اس کی کتنی بچت ہے اور تمام مال میں اس کو بھی ملا کر کے زکات ادا کر دے گا جی مال کا جو ہے معاملہ ہے وہ سونے چاندی کا جو نصاب ہے اس کے حساب پر لگا کر کے اس میں ڈھائی فیصد ہی کا معاملہ رہے گا جی ڈھائی فیصد زکات نکالی جائے گی وہ حدیث بیان کر کی جا چکی آپ نہیں تھے قدرتی پانی سے آسمان کے پانی سے یا زمین کی تراوٹ سے اگر پیداوار ہے تو اس میں دسواں حصہ ہے اگر وہ ساڑھے سات کٹل پہنچ جائے تو اور اگر اس کو ٹنگل کے پانی سے سیچ کر کے یا نہر کے پانی سے سیچ کر کے یا کنویں سے نکال کر کے آدمی سینچتا ہے محنت کرتا ہے تو اس میں بیسواں حصہ ہے جی دیکنے جو دیکنے جو دیکنے جو دیکنے ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ہمارے بہن بھائی کمزور ہیں تو کیا ہم ان کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں بہن وہ بہن بھائی جو ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں ہمارے ہماری کفالت میں یا ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے بلکہ شادی ہو گئی ہے بہن کی اور بھائی لگ ہیں ہم الگ سب الگ ہیں اور اگر وہ غریب مسکین فقیر ہیں تو زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ رشتے داروں کو زکوٰۃ کا مال دینے میں دوہرا ادرے ایک تو سبقہ کرنے کا زکات دینے کا اس کو جو ہے ثواب ملے گا دوسرے اس نے رشتے داری کا خیال کیا اس کا ثواب ملے گا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بول کر کے دیں یا نہ دیں تو بہتر اور مسلحت اسی میں ہے کہ ان کو نہ بتائیں خاموشی سے ان کی مدد کر دیں کیونکہ بہن بھائی ظاہر سی بات ہے وہ پسند نہیں کریں گے خودداری ان کے اندر ہوگی کہ ہاں بھائی دیکھیں ہمارا بھائی جو ہے ایسے مدد نہیں کر رہا ہے اپنے زکات کا پیسہ دے رہا ہے ہاں میل کچیل دے رہا ہے تو اس لیے بتانے نہ بتانے ہی مسلحت ہے خاموشی سے ان کی مدد کر دیجیے آپ کی نیت اپنی ہو تو, تو جو ہے جی رشتے دار مسلمان جو شرک کر رہا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہاں آپ اس کو نصیحت کیجئے اس کا شرک ثابت کر لیجئے ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آٹھ قسم بیان کی ہیں زکوٰۃ کن پر خرچ جا کی جائے گی ان میں سے وہ کافر بھی ہے جس کے دل کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں آ? کہ اس پر خرچ کریں گے تو اسلام کی سچائی کو حقانیت کو اور اسلام کی خوبی کو سمجھے گا تو اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں السلام علیکمات